فین باد کمل بیہ نات تھی بیہ نات کی بات کہ دلائل آنے کے بعد پھسل رہے ہو تب یہ نمونہ بیان کیا گیا کہ دلائل لانے کے بعد یہ بنی اسرائیل بھی پھسلتے تھے یا نہیں پھسلتے تھے یہ نمونہ ہے انحراف از بیہ کا پہلے تھا کہ دلائل آنے کے باوجود بھی پھسر رہے اب اس کا نمونہ ہے बनी منی اسرائیل بطور نمونے کے پیش کیے گئے کہ دیکھو وہ بھی دلائل آنے کے باوجود پھر گئے سے حق سے اور یہ زجر بھی ہے منی اسرائیل کو وہ ربط تھا مضمون اس کا ذجر ہے یہ سل ہے نا سوال یہ سوال برائے تحقیق ہے یا سوال برائے زجر ہے ایک طالب علم ہے وہ غلطیاں کرتا ہے سمجھے پھر میرے پاس اس کو پکڑ لاتے ہیں مجھے ان کے اغلاق کا علم فلاں فلاں غلطی تھی سمجھے ایک دوسرے طالب علم کہتے ہیں سے پوچھو کیا کر کیا یہ برائے تحقیق ہے یا برائے گجر ہے ہاں برائے تحقیق ہے علم تو ہے مجھ کو یہ برائے گجر ہے پوچھو تو صحیح ایسے کیا کیا ہے سمجھے اسی طرح ایک آدمی مخالفت کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں دوسرے کو اس سے پوچھو کہ کیا کیا میں نے اس پہ احسانات کیے تھے پوچھو تو نہیں کیا کیا احسانات میں نے اس پہ کیے اتنے احسانات کے باوجود بھی نہ فرمان گنجیا تو احسانات تو میں نے کیے تھے مجھے علم ہے لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے پوچھو تو صحیح یہ سوال برائے زجر و ہے یہ یہی ہے سال سوال برائے زجر و توبیق سوال کر بنی اسرائیل سے کہ کتنی دی ہم نے ان کو آیات بیا نا بہت سی آیات بین جی وہ اس کے اندر میدان تی کے اندر بادلوں کا سایہ کر دیا من و سلوہ کھلایا پانی جاری ہوا ہوئے چیزیں یا نہ ہوئیں اور بھی دشمن سے بچانے کے لیے سمندر کے کتنے راستے بن گئے بارہ راستے بن گئے کتنی آیات تھے بھیا اپنی قدرت کے علامتیں لیکن یہ شکر گزار نہیں ہے نا شاکر ہے پب بد یہاں مقدر ہے یہ لفظ من آیات آیا کے بعد لفظ مقدر کون سا ہے بد انہوں نے ہمارے ان انعامات کا شکریہ ادا نہیں کیا پالک کے قفر کے اندر تبدیل کر دیا وہ بدل نکالیں گے تو آگے میوں بدل نعمت اللہ مناظر ہوگا اور وہ شاس کے تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمت کو کیا منا شکر نہیں کرتا کیا کرتا ہے کفر کرتا ہے بعد اس کے کہ آئی اس کے پاس تو جان لے کے اللہ سخت زاب دینے والے ہیں آگے فرمایا کہ یہ لوگ باوجود اللہ کے انعامات کے خدا کا شکر نہیں کرتے کفر کر رہے ہیں تو آخر ان کی محرومی کا سبب کیا ہے کیا اسباب ہیں ان کی محرومی کے پر میرا سب سے بڑا سباب ہے حب دنیا کیا دنیا کی محبت دنیا کی محبت نے ان کو خراب کر دیا کیا بلا ہے دنیا کی محبت نے ان کو خراب کر دیا ہے خب دنیا راس و کل خطیہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا کیا ہے جڑ ہے ہر گناہ حب دنیا سے پیدا ہے اور دنیا کی محبت میں وہ بھتیجے نے نہیں چچا کو قتل کر دیا کہاں قتل کیا وہ گائے کے محمل پڑا نہیں حب دنیا نے تو محبت کی دنیا کے اندر بھتیجا چاچے کو قتل کر دیتا ہے ہاں ایک علاقے کی بات ہے تھا بھی وہ تقریباً پیر صاحب تھا اور دنیا دار تھا اس کے بیٹے نے انتظار کیا میرا باپ مر نہیں رہا سمجھے تو کسی بہانے بیٹے نے اس کو مار دیا باپ کو مار دیا تو مر کیوں نہیں رہا میں مالک ہو جاؤں اس دنیا کا سام بنا بیٹھا ہے اے حب دنیا راسو کل فتیا یہ قتل ودار اسی وجہ سے ہو رہے ہیں تو اسباب ہرمان لکھو ز نظین کا بھرو اسباب ارمان محرومی کے اسباب مزین کی گئی ہے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی و یس خرون من الزین آ سمرا حب دنیا دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے جبلو جبلو جبلیو شہید اس دنیا پہ مغرور ہو کے اس دنیا پہ مغرور ہو کے مومنوں کو حقیر سمجھتے ہیں دنیا پہ مغرور ہو کے مومنین کو کیا سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں آپ لوگ چلے جائیں نا غریب غریب لوگ دنیا داروں کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے آپ کی بات سنیں گے بھاگیہ بول رہا ہوں بھائی نہ خراب کر اس لیے جماعت تبلیغی والوں نے عجیب ڈھنگ نکالا ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس کس کی جماعت بھیجتے ہیں ڈاکٹروں اور سرداروں کے پاس کس کی جماعت بھیجتے ہیں سرداروں جہاں بلال خان بگٹی چلا جائے وہ اگلے بات کیوں نہیں سنیں گے اکبر بگٹی کا بھانجا ہاں سنیں تو یہ یہی جواب تبھی والوں نے عجیب طریقہ سوچا ہے کیونکہ شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے نا تو شکار کا لباس پہنتا ہے سمجھے تو اس لیے ان حضرات نے سوچا کہ ہم بھی شکار کریں تو ان جیسے لباس کے ساتھ شکار کریں یہی احب دنیا ان میں ہے اس لیے علماء کو حقیر سمجھتے ہیں سیدھے سادے مسلمانوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ غریب مسلمان قیامت کے دن ان سے فوکیت رکھیں گے کیا ہاں یہ متکبرین دوزخ میں جلیں گے اور یہ فوکیت رکھیں گے قرآن میں دوسرے مقام میں کیا ہے فل یو ملین آ منو منل کار ارضاروکال مزاقی کرتے تھے ہنستے تھے آج موہ میں ان کو دیکھ کے ہنسیں گے کیا آختوں میں بیٹھ رہے ہوں گے یا میں ڈر رہے ہوں گے فل یو ملین کار دیکھو جی اس ثمرا حب دنیا اور مسکری کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں مومنین سے ولہذی نقطہ کو حالانکہ یہ متقی فوق ہوں ان سے کیا رکھیں گے او فوقیت رکھیں گے دن قیامت آمد کے آگے سمے باقی آج تم مومنین کو حقیر سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ریس اللہ چاہے گا تو ان مومنین کو رزق تم سے زیادہ دے گا چند دنوں کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ کیسا رو کسرا کے تاج و تخت ان غریب مومنین کے جوتوں کے اندر آ گئے آ گئے نہ آ گئے و اللہ یرز و گمئی شوق حساب اور اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب سے یہ سمجھی بات یا نہیں یہ سمجھ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے نا اس نعمت کے اوپر خوشی منائیں قرآن کی نعمت یہ ان لوگوں کو نصیب نہیں ہے کان نا سمت واحدہ یہ تسلی مومنین ہے کہ اے جماعت مومنین تم پریشان نہ ہو تم صحیح طریقے پہ ہو حق مذہب پہ ہو اور پہلے لوگ بھی تقریباً آٹھ سو سال یعنی دس کرن تک مذہب حقہ کے اوپر تھے پھر اس کے بعد خواہشات نفسانی پیدا ہوئی حب دنیا ہوا اغوا شیطانی ہوا تو پھر بگڑ گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ تفسیر مظہری کا محاورہ دے رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نور علیہ السلام کے قریب تک دس کرن گزرے کتنی کرن گزرے اور ایک کرن تقریباً اسی سال کا ہوتا ہے زمانہ تو دس کو اسی سے ضرب دو کتنی ہو جائیں گے آٹھ سو سال تک سارے لوگ ملنا تیک پہ تھے توحید پہ پہ تھے. سمجھے بھائی گوائی شیطانی سے گمراہ ہو گئے نور علیہ السلام سے کچھ پہلے شی صلی السّلام کا زمانہ تھا شی صلی السلام جو فوت ہو گئے نا تو قوم ان کی بڑی پریشان ہو گئی جیسے ہمارے حضرات فوت ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں نہیں شہید ہوتے ہیں فوت ہوتے ہیں تو شیطان آیا ان کے دل میں ڈالا کیوں پریشان ہوتے ہو حضرت صاحب کا فوٹو بنا لو کیا جس طرح ان کی شکل و صورت تمہارے ذہن میں ہے نا وہ فوٹو ان دنوں ہاتھ سے بنائے جاتے تھے اور پتھر پہ نقش کیا جاتا تھا ان کا فوٹو بنا لو پتھر کے اوپر تو حضرت صاحب کے فوٹو کی زیارت کرتے رہو کیا زیارت کرتے رہو فوٹو کی محبت ہوگی اور تمہیں دل کے اندر شوق ہوگا عبادت کا میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا بیٹا بھی ساجد آئے گا دیکھنا یہ چھوٹا بچہ تھا تو میرے پاس فوٹو لایا ہمارے شاید حضرت درخواست رحمہ اللہ تعالی کا تو کہنے کا کہ ابو یہ دادا جی کا فوٹو میں لایا ہوں میں نے ہاتھ میں لیا میں نے کہا وا باہ تو تو دادا جی کا فوٹو لایا تیرا دادا تو بڑا سخت مخالف کا فوٹو کا وہ ڈنڈے مارتا تھا حضرت حش ڈنڈے مارتے تو فوٹو کھینچنے کے لیے کہ آتا کسی حرکت کا اوشیدہ چیز تو میں نے فوٹو کو ٹکڑے ٹکڑے کیا میں نے کہے تیرا دادا مخالف تھا صرف فوٹو کو ٹکڑے کر دو الحمدللہ ہم لوگ فوٹو کے سخت مخالف ہیں اور یہ جو شہاداس سوئے ہوئے ہیں یہ بھی سخت مخالف تھے سارے کردار بعض آپ کے مولوی صاحبان ہیری پھیری کرتے ہیں سمجھے ان کے ترجموں کی بھی بھیجے بھیجے بن جاتی ہیں پیری اس کے قائم نہیں بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں جاتی. یہ حاجی صاحب کہیں چلا گیا ترجمہ سننے کے لیے ہے فوٹو کھینچ بھاگ آیا. آیا یہ کہنے لگا فوٹو اور پھر ترجمہ فوٹو ایک طرف خدا کی رحمت دوسری طرف کیا لانت ساتھ یہ کیا گڑبڑا ہے دودھ کے ساتھ پیشاب ملاؤ گے ٹھیک ہے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی بالکل سوچ لو یہ جی. خود بھی انسان عقل سے سوچے نا اللہ کی رحمت نہیں ہوتی خیال کر رکھے ارے شیطان نے کہا جی فوٹو بنا لو عبادت کرتے رہو اللہ کی اور فوٹو کو دیکھتے رہو اس کی عبادت نہ کرنا سی عبادت میں شوق پیدا ہوگا کہ بزرگ کا فوٹو آئے تو صرف فوٹو تھا اس وقت وہ کرن گزرا وہ زمانہ گزرا تو دوسرے زمانے کے لوگوں کو شیطان نے کہا کو تمہارے باپ دادا تو اس کی پوجا کرتے تھے حالانکہ پہلوں کو کیا کہا صرف دیکھو تو پوجا کرتے تھے پوجا کیا کرو اس کی عزت کیا کرو اس کو ہار پہنایا کرو سمجھے تو اس طرح فوٹو سے بت پرستی شروع ہوئی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بت پرستی شروع ہو گئی ہے پہلے بتتی بریلو لوگوں کے اندر تھی سمجھتا کوئی www. ہمارے آہراری دوست شہید ہیں سید صاحب اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ کا فوٹو رکھا ہوا ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں کوئی اب ہمارے دوست ہیں سپاہی صاحبہ کے تو انہوں نے کن کے فوٹو رکھے ہوئے ہیں مولانا اعظم طارق مرحوم شاگر تھا میرا مرحوم اس کا فوٹو رکھا ہوا ہے مولانا حق نوازی مرحوم کا فوٹو رکھا ہوا ہے بعض جگہ میں نے دیکھے حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کا فوٹو حضرت الرخواستی کا فوٹو عجیب تماشا ہے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے استعمال کرنا ہے نہیں خدا را اللہ کے رحمت کے مستحق ہوتے ہو تو ہیری پھیری نہ کرنا ہاں دودھ خالص رکھنا اس کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی ہاں شریعت ایک بہترین دودھ ہے تو اس طرح جی قوم بگڑی اور بد پرستی کے اندر آ گئی ورنہ پہلے ملت واحدہ تھے پہلے کیا تھے ہاں ایک مذہب تک دیکھو جی کاننا سمت واحدہ تھے سب کے سب لوگ ایک جماعت ایک مذہب کتنی قرن تک دی دس قرن تک یہ مظہری کا میں نے حوالہ دیا ہے دوسری تفسیروں میں بھی ہے فخ تالہ فو کس کے بعد عبارت کیا معذوف ہے امت الواحدہ کے بعد فخ تالا فو مقدر ہے عبارت فخ تالا فو انہوں نے کہا کیا جب اختلاف کیا تو نبیوں کی ضرورت ہوئی بھیجنے کی یا نہیں تو پہلے پہلے نبی جو آئے نا شیر و بیداد کی تردید کرنے والے کون تھے حضرت نوح علیہ السلام پر بھیجا اللہ تعالی نبیوں کو خوشخبری دینے والے مومنین کے لیے ڈر سنانے والے کافروں کے لیے و انزلہ معمول کتاب اتاری ان کے ساتھ کتابیں جنس کتاب کی مراد ہے ساتھ حق کے لئے یا فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ یا کتاب یا حکمہ کا فعال کس کو بناؤ گے اللہ کو یا کتاب دونوں احتمال ہیں تاکہ فیصلہ کرے اللہ درمیان لوگوں کے فی مختلفو فی ان امور کے اندر جن کے در وہ اختلاف کرتے تھے جن امور میں اختلاف تھا نا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ امر حق ہے یہ کیا ہے باطل ہے حق پہ چلو باطل سے بھاگو ان امور کے اندر جن میں اختلاف کیا باقی رائے یہ اختلاف کیا کس نے یہ عام لوگ مسائل کو بگاڑتے ہیں یا بلا لوگ بگاڑتے ہیں عام لوگوں کو کیا پتا اب میں تین عنوان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اختلاف کس نے ڈالا آپ جواب دیں مولویوں اور پیرو نے ڈالا ایک عنوان اختلاف کس نے ڈالا مولویوں اور پیروں نے ڈالا جن کے پاس کتاب کا علم تھا کب ڈالا علم آنے کے بعد کب ڈالا باوجود ایک علم بھی تھا جہالت نہیں کیوں ڈالا باغ یم بہ ہوں آپس میں زد و حسد کی بنا بے ڈالا تو کتنی عنوان ہوئے اختلاف کس نے ڈالا مولو نے کب ڈالا علم آنے کے بعد کیوں ڈالا باغیم بینم دیکھو قرآن میں ایسے ہے اور نہ اختلاف کیا اسی کتاب کے اندر مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے اس کو کون مولوی اور ہیر کب ڈالا میں باد بیہ نات علمانے کے بعد بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس دلائل الباز کیوں ڈالا بغیم بینوم آپس میں ضد و حسد سے فحد اللہ الدین عامن لیکن اس اختلاف نے مومنین مباحدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے مومنین مباحدین کو سیدھا راستہ دکھلا دیا اور قائم رہے وہ سیدھی راہ کے اوپر یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کا راہ کھول دیتے ہیں نیکی جاتے ہیں کوئی شیعہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کے کیا بنا دیتے ہیں مباہ سنی بنا دیتے ہیں بتی کو لاتے ہیں کافر مومن بن جاتا ہے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے فحد اللہ الزینہ منو بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو مومن تھے لمخالہ فوفی ہے مینا الحق یہ مینالحق کا مین بیانیہ ہے اور یہ حق کس کا بیان ہے تم بتاؤ ماں کا وہ ماں جو پہلے کھڑا ہوا ہے پا ہدایت دی اللہ تعالیٰ مومنین کو طرف اس حق کے جس کے اندر اختلاف کیا تھا انہوں نے بیچنے اپنے حکم سے اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں فراطے مستقیم سمجھا جی؟ اللہ کی طرف سے کوئی الکاح ہوتے ہیں تو بندوں کی ہدایت کا ایک راستہ کھل جاتا ہے ہمارے ہاں ایک بڑے شائف تھے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب غمانوی رحمہ اللہ تعالی وہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے شاگرد تھے اور یہ جو ترجمہ ہے نا ان کی طرز تقریباً وہ پچیس سال ان کی خدمت میں آتے جاتے رہے رمضان شی وہاں گزارتے کتنی پچیس سال وہ شیخ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے شکر تھے مولانا حبیب اللہ زمان وہ میرے بھی استاد تھے اور دوسرے جو بڑے نعمانی صاحب تھے ان کے بھی ان کا میرے ساتھ اتنا پیار تھا نا دوسروں کے پاس اتنی رہتے دو دو تین دن دن میرے ہاں رہتے تھے بعد میں میں نے سوچا یہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے انسا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بےکار ہے ہماری زبان میں کہتا ہے چندرا ہے بیکار اس کی اصلاح کیا کر <laughs> وہ چندرے کی اصلاح کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب تو ہم روتے ہیں کہ وہ اللہ والے چلے گئے ہماری اصلاح کرنے والا ہاں کاش کہ آج بھی ہماری اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہماری پٹائی کرتا ہمیں تنبیہ کرتا ہمیں کرتا کہاں ہے محرم راز ہمارے دل پہ واشتاری ہے کہاں ہے سورے چاند ستارے دل پہ واشتاری ہے ہمارے محرم راز چلے گئے نہیں نظر آتے کل آئے تھے حضرت مولانا عبد المجید صاحب جو ہمارے محبوب ہیں بتایا تھا نا کل ہم ملے ایک دوسرے سے کل نہیں بتایا تھا وہ بتایا تھا کہ ہماری دوستی آئے پاس میں کل تمہیں ادھر بتایا تم کو بتایا چار بجے ملنے آ گئے میرے کمرے میں اتنی کشش ہے یہ عشق کی کشش ہوتی ہے اور ایک اور کشش دیکھو عشق کی ابھی میں سویا ہوا تھا صبح کی نماز کے بعد کہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری یاد آئے یہ شہید تو ہم ایک دوسرے کو ملے اور ملنے کے بعد اتنے ہنسے اتنے ہنسے کہ ضرورت سے بھی زائد بڑا جو ہوا بحث میں ہے نا بہت ہنس ہم ہنسی جی, لیکن بہت زیادہ بالانا سید جلال ابھی ابھی تھوڑی دیر پہ ہم ہنسب تم ان تد تنبیہ مومنین ہے کیا ہے جی ترغیب جہاد تنبیہ بھی مومنین اور ترغیب جہاد مومنین کو تنبیہ کی گئی ارے میاں تم اس دنیا میں حلوہ کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے سمجھے یہ دنیا دارالبت ہے ایمان لائے ہو تو کچھ سہولتیں بھی آئیں گی اس راہ کے اندر تکلیفیں بھی آئیں گی یہ حلوے کھانے کی راہ نہیں یہ عشق راہ ہے ہاں؟ یہ کس کی راہ ہے مولانا فرماتے ہیں جزب ناکامی دری را راہ کام نیش راہ عشق سین رہے ہمام ہم نیش تم نے اس کو رہے ہمام ہم سمجھا ہوا ہے کہ اس فرحانے جاؤ صابن لگاؤ تیل لگاؤ کچھ بھول لگاؤ بالوں شالوں کو سنوارو ہیں اور ایک محبوبہ کے شکل میں بن کے باہر آ جاؤ تم نے یہی کو سمجھا ہوا ہے یہ رہے ہمام نہیں ہے یہ رہے عشق ہے رہے عشق میں خون آلودہ ہونا پڑتا ہے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں راہ عشق سی رہے ہمام نے یہی فرمایا کہ تم نے یہی گمان کر لیا ہے کہ ہم تعیش کی زندگی گزاریں گے دیکھو کیا گمان کیا تم نے یہ کہ داخل ہو جاؤ بحشت کے اندر ایسے غلام یا اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے مستم الباساہ پہنچی تھی ان کو سختیاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مومنین کو آہنی کنگیوں کے ساتھ عذاب دیا جاتا مومنین کو باندھ دیا جاتا اور پھلاد اور لوہے کی کیا ہوتی ہیں کنگھے جانتے ہو کنگھے اس کے ساتھ ان کا ایک گوشت اتارا جاتا باقی اتنی تکلیف پہنچی ان کو سختی اور تکلیف یا بادشاہ کا من تنگ دستی کو اور ذرا کم تکلیف و ظلم زی اور جھڑ جھڑائے گئے اتنی تکلیفیں آئیں میری طرف دیکھو سخت تکلیف میں کپ کب کبھی تاری ہوتی ہے نہیں ایسے ایسے کب کبی تاریخ ہوتی ہے تو فرمائش جھڑ جھڑائے گئے کیا کب کبھی تاریخ یقول اور رسول یقولہ کے نیچے لکھو بمان ماضی یہ مزارے بمان ماضی ہے یہاں تک کہ کہا رسول دیں اور جو مومن تھے اس کے ساتھ کیا کہا متا نصر اللہ آیا اے اللہ تیری مدد کب ہے ہمیں تکالیف در تکالیف آ رہے ہیں. تیری مدد کب آئے گی جب تکلیف انتہا پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ خبردار بے شک اللہ کی مدد کیا ہے قریب. تو میرے عزیز آج ہم تکالیف کے اندر ہیں جلیو جلیو جلیو جلیو لیکن جلیو اللہ, جلیو تعالی جلیو جلیو جلیو جلیو جلیو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاء اللہ یہ خزاں بہار سے تبدیل ہوگی یہ خار جائیں گے ہمیں گل ملیں گے خاروں کے بعد کیا ملیں گے گل ملیں گے خزاں جائے گی بہار آئے گی تو آپ بھی امیدوار ہیں یا نہیں انشاءاللہ اللہ ہمارے اس ملک میں افغانستان میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا آ ہم اپنی نگاہوں سے بہاریں دیکھیں گے اسلامی دیکھیں خبردار بے شک مدل اللہ کے قریب ہے میرے محترام یہ پہلے تو ترغیب جہاد تھی نا ابھی تو جہاد میں کیا ہوتا ہے یہ سارے جان اور یہ سارے دونوں ہوتے ہیں نا تو یا سالوں کا ماضا یون یہ انفاق کا ذکر ہے دوسری بار پہلے ایک دفعہ آ چکا تھا پہلے آ چکا تھا دیکھ لو جی ذکر انفاق دوسری بار سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا خرچ کریں فرمایا یہ تمہاری اپنی مرضی پہ موقف ہے کہ کیا خرچ کرو ہم مصارف بتا دیتے ہیں کیا آدمی کروڑ روپیہ خرچ کرے لیکن مصرف پہ نہ کرے کیا بے جا خرچ کرے مصرف صحیح نہ ہو ایسا میں مصرف پہ خرچ کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے تو دیہات کے غریبوں کے اندر جا کے خرچ کرو کیا دیہات کے غریبوں میں خرچ کرو ادھر سیٹھ کس پہ خرچ کرتے ہیں بڑے بڑے پیروں کے مدرسے جو ہیں نا جہاں کروڑ روپے کا ایک دروازہ بناتے ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کن کہ پہ خرچ کرو غریبوں پہ ہاں دیہاتوں کے اندر چلو جو بھوکے ہیں جن کے بچے رو رہے ہیں ان پہ خرچ کرو تو اللہ تعالی نے مصارف بتا دیے خرچ کرنا جو ہے نا تمہارے اوپر موبود ہے تو خرچ کرنے کے لیے آدمی کو اچھے طریقے سے خرچ کرے ایک آدمی بیمار پڑا ہوا تھا میں اس کی تباہ پرسی کے ہی گیا تو میں نے تو پانچ سو روپیہ اس کو دے دیے بیمار کو کہ بھی ہنس پہ ضرورت کوئی دوائی لے گا جی یا کوئی اور خزا کے کام آئے گا ایک آدمی مٹھائی کا ڈبہ لے گیا بیمار کے لیے اندازہ کرو ہاں مٹھائی کھاوے تو مر رہے کیوں حاجی صاحب پہلے وہ بیمار پڑا ہوا ہے پیٹ کا درد ہے یا مٹھائی کا ڈبا بیمار کے لیے یہ <laughs> خیال کیا کرو یہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں بیمار کو پوچھنے کے لے جا اللہ اللہ کے بندے نقدی دیا کرو ان کو سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ماز آئی انفک کیا خرچ کریں قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر جو ہی خرچ کرو تم ما یہاں خیر کا من ہے جو ہی خرچ کرو جتنی تمہاری وسط ہے سو روپے کی وسط ہے سو خرچ کرو ہزار کی وسعت ہزار خرچ کرو لیکن ہم تمہیں مسا بتاتے ہیں پہلا مسئلہ کیا ہے پھل والے دیں کیا ماں باپ پہ خرچ کرو سمجھے جی کیا ایک گریج ویٹ صاحب تھے جی گریج ویٹ اس ساتھیوں کو دعوت کی ٹی پارٹی کی پھل کھا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں مزے لوٹ رہے ہیں اور اس کا باپ وہاں سے گزرا بوڑھا باپ تھا ایسے گزرا گرتا پڑتا اس کے گھر سے نکلا انہیں پوچھا یہ کون ہے تو اس نے کہا گریجویٹ صاحب نے کہ یہ خبتی ہے کیا کیا ہے باپ کو خبتی کہہ رہا ہے یاروں کو کھلا رہا تو اکبر الہ آبادی کو پتہ چلا تو انہوں نے شیر بنا لیا جیسے ہم شیر بنا لیتے ہیں وہ کہنے لگا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں ایسی کتابیں ضابط کر دو گریجویٹوں کی کہ باپ خبتی بن گیا تو پہلا حق کس کا ہے ماں باپ اچھی سے اچھی خوراک اچھا سا اچھا پھل کن کے سامنے آ کے رکھو ہاں ماں باپ کے سامنے آ کے رکھو پھر دعائیں لو ان کی ماں باپ کے لیے رشتہ دار یتیم مسکین مسافر بما کا فالو مین اور جو ہی کرو گے تم کوئی بھلائی یہ تو میرے زیز انفاق تھا نا انفاق کے علاوہ تم کوئی بھلائی بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جاننے والے ہیں ایک اور بھلائی بھی ہے اس پہ بھی عمل کیا کرو سمجھے نہیں میں ظاہر پیر کے مدرسے کا محتمم ہوں اور دورہ تفسیر پڑھاتا رہا وہاں خان پور شاعر درخواست رحمۃ اللہ علیہ جب تھے نا بڑے مہربان تھے بعد میں ایسے موسم میں تبدیل ہوتے رہے ایک لڑکا تھا بلوچستان کا اس کو وہاں تکلیف ہو گئی وہ دو دن پڑھا رہا کوئی پوچھنے نہیں آیا نہ استاد نہ محتمل میں روزانہ پڑھا کہ گھر آ جاتا تھا تو مجھے کہنے کا استاد جی آپ تو وہاں تبا پورسی کرتے ہیں کمرے میں آ جاتے ابھی بھی میں ایک کو اپنا بھت کھلا کے پیٹ کا درد تھا میں نے کہا یہ میں بچا دے تو یہ کھانا تو دیں تو ادھر تو کوئی پوچھنے نہیں آ میں نے کہا بیٹے جتنے دن دی بیمار رہو میرے ساتھ چلو ظاہر گائے ان کو لے آئے دو تین دن وہاں ٹھہرایا سمجھا تو علاج بھی کیا وداح کا انتظام بھی کیا ٹھیک ہو گیا پھر چلا گیا تم بہتم صاحبان ہوں یا علماء ہوں مزار کے وہ سمجھیں کہ یہ طلباء ہمارے بچے ہیں ان کی خبر گیری کیا کریں پوچھا کریں میں تم سے علیحدگی میں پوچھتا ہوں یا نہیں کہ کھانا اچھا ہے سالن اچھا ہے پوچھتا ہوں اگلے دن خود پہنچ گیا تمہارے ساتھ کھانا کھایا تھا نہیں کھایا تھا یہ چیزیں بھی ضروری ہیں یہ نیکی ہے سمجھے انفاق کے علاوہ کسی کی خبر گیری کرنا خوش خلکی کے ساتھ بولنا یہ بھی کہا ہے نیکی ہے اخلاق کیا بولنا یہ بھی نیکی ہے میں نے ان ساتھیوں کو کہا ہوا ہے مجھے ایک ساتھی نے کہا تم کیوں دخل دیتے ہو موت تم جانے یہاں جائیں میں نے کہا میں ضرور دخل دوں گا ہاں بولی یہ بیٹا ہے میرا ضرور دخل دوں گا عادت ہے میری دخل دیتا ہوں کیا کہ طلبا کیا کھار ہے یا کیا کچھ ہے کیسی ان کی زندگی گزار رہی ہے ضروری ہوتی ہے یہ چیز تو جو کچھ کرو گے تم خیر سے انفاق کے علاوہ دوسری نیکی تو اللہ جانتے ہیں کوتے بال ہے کوئی ہے جی یہ سارے مال آ گئے اب کیا رہا ہے جی یہ سارے جان ہے یہ جہاد کا ذکر کتنی دفعہ ہے جی یہ دوسری دفعہ انفاق کا ذکر بھی دوسری دفعہ تھا جہاد کا ذکر بھی کا ہے دوسری دفعہ ہے ذکر جہاد دوسری بار فرمایا تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے بھائی جہاد ایک عام مفہوم ہے من رہا مین کو منکرن فالو رو بھیا دہی فائلم یستہ بے لسان کی ہی بے کال سمجھے نا تو جہاد ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے جس کو جہاد بسان کہا جاتا ہے اور جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے اس کو جہاد بل لسان کہا جاتا ہے دل کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے برائیوں سے نفرت کرو بوز رکھو برائیوں سے دل میں جہاد بھی جنان ہے اور کتال اس کا ایک حصہ ہے یہ بھی ضروری ہے کتال نہ کرو گے تو دشمن کافر پھر آپ کے اوپر کیا ہو جائیں گے غالب ہو جائیں گے فرض کیا گیا تمہارے اوپر کتاب لڑنا واہ واہ کرم اور وہ ناگوار ہوگا تم کو تبان اور ان کا منع مکرو نا پسند نہ گوار بھائی انسان کی طبیعت کیا چاہتی ہے کہ عیش کے اندر میں رہوں کیا حلوے اور مرغے کھاتا رہو یہی یہ چاہتی ہے نا اور کتاب جو ہے میدان میں جا کے لڑنا تب بھی طور پہ کیا ہوتا ہے ناپسند اور ناگوار ہوتا ہے فرض کیا تمہارے دل کتاب اور وہ ناپسند اور ناگوار ہوگا تمہارے لیے تباً یہ تباً لکھنا بآسان تک رہو شاید اور شاید کے ناپسند سمجھو تم ایک چیز کو اور وہ واقعے میں بہتر ہوا سے تمہارے انجام کے لحاظ سے یہ کیا ہے بہتر ہے نا کتاب کیونکہ جہاد کے ذریعے تو دین کی رفت ہے نا سر بلندی ہے واسعل اور شاید کہ پسند کرو تم ایک چیز کو کس چیز کو پسند کرتے ہو یہی عیش وئی شرارت گھر بیٹھے واہ واہ شر اللہ اور وہ انجام کے لحاظ سے کیا ہو بری ہو تمہارے لیے اللہ جانتا ہے تمہارے انجام کہ کون سی چیز انجام کے لحاظ سے اچھی ہے تم نہیں جانتے لہذا اللہ جو حکم دے نا وہ تسلیم کر لیں بات ہی سمجھ